رسب اکبار اکبار رجاد شامل تھے حسرآباد مکتبہ مکتبار عمد الرحمان جی گرگی جکم ازکار تصبات فریضری چاند بادشید بادی مکملات تو فرد دیتی ہے کہ ایسی بیحان دن یاد کرسی بایئی نور اذکار او او اذکار چی باست سنرنو کریشی مولانا شد احمد بیہی چی باست سنرنو کریش باست سنرنو کریش و جیسے بکتا زیب ادم کی او شاہر رنلاح افرادتن اللہ رکھی جیدوارا چی باست سنرنو کریشی نام سیدہ باست سنرنو کریشی کرا نبی رسول اللہ علیہ وسلم اوگداد اذکار کریشی مریا نزاد نہ قارف ایزام صلیت و حقوقک نجتا سمو کئی وایدا سبحان اللہ صلا و سلم صلی علی سینہ مرزا دردی سلام الحمدللہ دردی سلام اللہ اکبر سرور ذرا و باقی کی وراضی کے دردی ذرا ہر یو و بے اتمام کو لا الا اللہ و احد ثم با انكم تذكرون متسوقكم بالبال مرتبه هو نے سب تا اس استاد سنانے چاہیے یہ پھامن کے مرتبہ ہے ایسے تو صدقات اور زکات قرہات نہیں سنانے کے استاد سنانے اس کے نام یاد وانا صادق دا نیام دے دا والے داواے نیام حوالے حوالے دار سارا علیان پارا وہ جہاری کے نیام حوالے ان نو پر قید دیدرائی تجا لانو محقوظ قید دیدران چی دوام قدیبانی بکی نو محقوظ قید دیدران سرے مسلمان مگر جنت توزی لو لم یمع ما مانعون دول عمار جدا را کی جدا قید راشی دا خید بکار دول عصرہ خلاف راشی چکم روایتی خبار دخول دماغسیو کی جہنمتا لو لم نع مانعون کچرمانی موجود دیشن شکر شن جدا آسکار سبب دخول د جنت دی نا اللہ خلال خوشب آلی موجود د و يسمع الله عليه سبع بيان سبح الله باذن يقولوا الاثلاث و الثلاثون و الثلاثين و احمدوا الثلاث و الثلاثين ويكمنوا اربع و الثلاثين عند قيامه عند رامي او قر دعك سمرافنے بعد بمعدن بعد ذرا ابو خوف کے لزرا لو قر بعد 10 ذرا اور ابو خوف کتنی ذرا کامل احتياذارۃ لہری رباط درجے سروستا آچرنچر